سرکار مدینہ پرار قلب و سینا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمانے مغفرت نشان ہے کہ جو شخص صبح اور شام تین تین بار درود پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اس دن اور رات کے گناہوں کو بخش دے گا آج رمضان المبارک کیب ان شاء بھی اگر چاند نگر نہ آیا تو تیسواں روزہ ہوگا رمضان المبارک جہاں اللہ تبارک و تعالی کی بخششوں رحمتوں مغفرتوں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایتوں کا مہینہ اس کے اختتام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے اپنی مزید رحمتیں عام فرمانے کے لیے ہمیں عید کا دن عطا کیا ہے عید الفطر کہ مزید رحمتیں حاصل کرنے کا مزید بخششیں حاصل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی چاہنے کا دن ہے اسی طرح شب عید بھی اسلامی زندگی میں یقیناً ہر سال عید الفطر اور عید الاضحیٰ دو اہم ترین عیدیں جو ہیں وہ ان کا حصہ ہے ان راتوں کو کیسے گزارنا چاہیے عید کا کانسیپٹ اسلام میں کیا پیش کیا گیا ہے ہم کس طرح سے عید مناتے ہیں کون کون سی خرابیاں ہیں جو عید کے دنوں کے اندر عام طور پر پائی جاتی ہیں عید کا دن اور شب عید اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کے پروانے تقسیم ہونے کا کس طرح سے وعدہ ہے اس موضوع سے متعلق انشاءاللہ شاء اللہ زوجل آج ہم گفتگو کریں گے کیونکہ کل آج اگر چاند نظر نہیں آتا تو کل یقینا پھر شب عید ہوگی اور شاید کل یہ سلسلہ اس طرح سے نہ ہو پائے ظاہرہ پھر وہ الوداع اور اس کا جو بھی جدول ہوگا وہ اسی کے مطابق تبدیل ہو جائے گا تو آج انشاءاللہ شاء عید کے دن نماز عید عید کے آداب وغیرہ سے متعلق ہم آپ کی کالز بھی شامل کر رہے ہیں انشاءاللہ شاء مدنی فل بھی حاصل کریں گے اسکرین پر آپ نمبر ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اس نمبر پر ابھی ہاتھوں ہاتھ آپ کال کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ آپ کے سوالات کو شامل کریں گے آپ کے ذہن کے اندر کیا آتا ہے اسی طرح سے الوداع ماہر رمضان مبارک کا جو سلسلہ مدنی چینل پر دیکھ رہے ہیں آج بھی عصرتا مغرب یہ سلسلہ ہوا کل بھی ہوگا انشاءاللہ زوجل تو اس حوالے سے اگر آپ کے ذہنوں میں کچھ سوالات ہوں تو آپ ضرور کیجئے انشاءاللہ شاء اللہ زوجل نگران ہمارے ساتھ کرم فرما ہے ان سے ہم سوالات کو ان کے بارگاہ میں سوالات کو پیش کریں گے اور انشاءاللہ شا اللہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے رمضان المبارک کی بقیہ جو رہ جانے والی ابساعتیں ہیں انہیں مزید برکت والا فرمائے مزید مبارک فرمائے اور ان بقیہ بچ جانے والی ساعت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی مغفرت اور بخشش حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضور سب سے پہلے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اسلامی زندگی جیسے کہ ہمارا یہ سلسلہ ہے ایک مسلمان کی زندگی میں عید کی کیا اہمیت ہے اور شریعت اسلامیہ عید کا کیا کانسیپٹ ایک مسلمان کے لیے پیش کرتی ہے سب سے پہلے اس بات کا اندازہ کرنا بہت ضروری ہے کہ آخر یہ عید کی جو ہمیں عطا کی گئی ہے جی جو رات آتی ہے یہ عطا کی گئی ہے یہ عید کا دن یہ رات اس کے متعلق آدی مبارکہ میں کیا سراحت ہے جس کے جس حوالے سے ہماری ذہن سازی کی جائے جو ہمیں بیان کیا جائے اسی کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہماری بہت بڑی یہ تعداد ہے جو اس تصور سے نا آشنا ہوگی صحیح فرمایا کہ عید کیا کیونکہ بچپن سے اب تک جو ایک رجحان چلا رہا ہے ہمارا ایک کلچر چلا رہا ہے فیملی کلچر اب اس کو کہہ گھر بار کا جو انداز ہے وہ کچھ اس طرح ہی ہے کہ یعنی کہ رمضان مار میں ایک بس جو روٹین ہوتی ہے وہ اپنی جگہ پر لیکن جیسے جیسے جیسے پندرہ سولہ سترہ روزہ گزر جاتے ہیں تو وہ بچوں کا شروع سے ذہن بنا ہوا ہے کہ جناب وہ کپڑے لینے ہیں تو بازار جانا ہے تو یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا ہے پرس لینے کارڈ لینے ہے عیدی لینی ہے تو عیدی لے کر اس پرس میں رکھنا ہے تو مٹھائیاں لینی ہے تو یہ لینا ہے وہ لینا ہے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ان میں بعض چیزیں درست بھی ہوتی ہیں بات چیزیں درست نہیں بھی ہوتی تو اب تو بچپن سے ہی ایک مزاج قوم کا بنا ہوا ہے کہ عید یہ جی اچھا پھر جب عید کا دن آتا ہے تو گھر کے افراد وہ ملاقات ملنا جلنا دعوت اچھی چیز ہے سلرحمی کے خوشی کے موقع پر ملنا جلنا اور شریعت کے سارے تقاضے پورے کرتے ہوئے پھر جناب وہ بچوں کو چشمے وشمے پہنا کر اور پھر اور جو بھی کپڑے وغیرہ ہیں عید کے حوالے سے پہنا کر رشتے داروں کے گھروں پہ لے کے جانا پھر آج کہاں جانا ہے تو آج جانا پتا چلے گا کہ آج دوپہر کے بعد وہاں جانا ہے پھر شام کو وہاں پروگرام ہے ادھر پر فوگرام ہے رات کیا تو رات جانا وہ ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے اس کے ہوٹل پہ جانا ہے اس کی ملاقات کرنی ہے یہ اٹھانا ہے وہ اٹھانا ہے یہ اٹھانا ہے بعض صبح ضیافت کی تیاری بھی کر رہے ہوتے ہیں عید کا دن ہوتا ہے مہمان گھر پر رہے ہوتے ہیں میں نے اس کہ بات چیزیں تو بہت درست ہو رہی ہوتی ہیں بہت چیزیں درست نہیں ہو رہی ہوتی ہیں بات چیزیں عمل درست ہوتا ہے اسے کرنے کا طریقہ غلط ہوتا ہے صحیح. صحیح. یہ ساری چیزیں مطلب کہ ایک بحث طلب جی. میٹرس ہیں اگر ہمارے سامنے اول یہ سا آ جائے جو اس چینل کے ناظرین ہیں کہ آخر یہ رات جو چاند رات جو آتی ہے کیا جب آج بھی وہ چاند رات ہو ابھی تک کوئی اعلان سامنے ہمارے لیے آیا تو آج جیسے چاند رات ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, کل تو چاند رات اس وقت کل شاید ہمارے ساتھ شاید نہیں یقیناً کل ہمارے ساتھ اس... ہم بائیں رمضان کو مطلب کہ الوداع الوداع کہہ چکے ہوں گے اور آج اگر نہ بھی تو کل یقین شب عید الفطر ہوگی شبا المکرم کی پہلی رات اب وہ رات کیا ہے جو دن ہمیں نصیب ہوتے عید کے نام وہ کیا ہے یہ تصور سامنے آ جائے اب پھر چینل کے ناظرین یا میرے ہمارے جو بھی اس آشی کا اب وہ خود ڈیسائڈ کریں کہ یہ رات کو کیسے منانا ہے اور یہ دن کو کیسے منانا ہے صحیح تو پہلے میں ان کے سامنے ایک آدھاتیس ماشاء اللہ بیان کرتا ہوں تاکہ اس رات کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے اور جو عید کا دن ہے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو جائے میں سمجھ تو فیضان سنت ہے اور اس میں جو حدیث جو لکھی گئی یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا یہ کرم والا کرم ہے کہ ماہ رمضان کے بعد فوراً ہی بات اللہ تعالیٰ نے ہمیں عید الفطر جیسی نعمت عطا فرمائی اور یہ نعمت عزما بھی اس کو کہا جاتا ہے اور یہ عید سعید کہتے ہیں اس کو اس کی جو فضیلت ہے پہلے وہ سن لیں آپ ماشاء چنانچہ حضرت سعید عبداللہ ابن عباس اور اللہ تعالیٰ عنما کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے اپنے افعال اور اعمال اور اپنے طریقے کار کو بھی غور سے سن غور کیجیے اور پھر سے پاک پر غور کیجئے تو جب یہ رات آتی ہے تو اسے اس لئی لت الجائزہ کہا جاتا ہے یعنی انعام کی رات کہتے ہیں کہ اور اس کو انعام کی رات سے پکارا جاتا ہے لئے الجائزہ اچھا جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جللہ اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے اب یہ تصور پتا نے ہم نے اپنے بچوں کو دیا ہے یا نہیں دیا ہمارے اپنے ذہن میں ہے یا نہیں ہے چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں راہوں کے سروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح آواز دیتے ہیں ندا دیتے ہیں پکارتے ہیں اے امت محمد صلی اللہ تعالی ہوتا ہے اس رب کریم کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا اور بڑے سے بڑے بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے پھر اللہ جب اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے اے میرے بندو مانگو کیا مانگتے ہو اب آؤ غور کیجیے یہ تصور کو یاد رکھے میں نے بڑی نیت باندھ کر کوشش کر رہا ہوں میں آپ کو یہ حدیث بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے سامنے جب تک عید کی رات کا اور عید کے جو مبارک دن ہے اس کا تصور درست شرحی تصور وہ سامنے نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہے اس وقت تک ہم شاید اپنی عادتوں کو تبدیل کرنے میں کم حق ہو, کامیاب نہ ہو سکے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 فرشتوں کی ندائیں رب اجزب اجلّہ کی بارگاہ سے جو رحمت بری سدائیں یہ اپنے بندوں سے کیا کہتی ہیں رہی بات اس رات کی جو رات ہم گزاریں گے جو رات ہمیں ملے گی یعنی عید کی رات جی سوال و مقرر یہ پہلی رات جو آج رات بھی ہو سکتی ہے ورنہ کل رات راتوں یہ لازمی طور پر ہے اس کے بارے میں ابن ماجہ کی حدیث سنی ہے کہ جس میں عیدین کی رات یعنی اس میں دونوں راتیں آ جاتی ہیں عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات جو بکرا عید کی رات کہ جاتی ہے طلب ثواب کے لیے جس نے قیام کیا اس روز اس کا دل نہیں مرے گا جس روز لوگوں کے دل مر جائیں گے یعنی اس اور بھی میرے پاس روایتیں اس موضوع سے متعلق عرض کرنے کا مقصد یہ ہے میرے مدری چنوں کے ناظرین اور پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ جو گھڑیاں ہیں جو عید کا دن ہمیں نصیب ہوا جو ہمیں رات نصیب ہوتی ہے اس نے ہمیں اپنے مقصد کو بھولنا نہیں ہے اللہ خلق الموت والحیات وکم احسر کہ ہمیں زندگی اور موت کو اس لیے پیدا کیے کہ ہم جانے تمہیں سے کون اچھی عمل کرتا ہے پھر خلق الموت والحیات لی یہی وہی آیت ہے تو موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو دنیا زند... دنیاوی زندگی میں تمہیں کس کا کام زیادہ اچھا ہے ماشاء اللہ سب لحاظ والی بات جو آپ نے روایت میں پڑی جب تک تم میرا لحاظ کرو گے تو میں بھی تمہیں رسوا نہیں کروں جا گا کتنی اہم بات ہے کہ عید کے دن بالخصوص یہ ندا جا رہی ہے بالخصوص یہ صدا دی جا رہی ہے اور یہاں پر لحاظ سے مراد یقینا اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری اس کے احکامات کی بجا آوری کرنا ہے تو جو اللہ تبارک و تعالی کی فرما برداری میں اس دن کو گزارے گا اس رات کو گزارے گا تو رب ازل کی بارگاہ سے کیسی کیسی عنایتیں اور بخشیں ایسا مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے کچھ کالس کو شامل کر لیتے ہیں ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں جی سنائیے ناظرین کیا کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شاعری مارکا میں میرا سوال یہ ہے کہ عید کے دن ہمارے یہاں دکانوں میں بڑے بڑے, بڑے کھلونوں کے اسٹال لگتے ہیں اس سالوں میں کھلونے جو ملتے ہیں میوزک والے ملتے ہیں زیادہ تر بعض دو سال ایسے ایسے میوزک والے ہوتے ہیں جن پر مذ اللہ اس میوزک میں کفریا کلیمات والے بھی ملتے ہیں کھلونے تو برائے کراؤں اس میں ہماری بھی رہنمائی فرمائے بچوں کو وہ کھلونے لے کے جائیں کہ نہیں رحم اللہ وغیرہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت اچھی مجھے کال کا انداز اچھا لگا انہوں نے ایک تو موضوع سے متعلق کال کی پھر اپنے یا ہونے والی کمزور معاملات کو یہ ڈسکس کر رہے ہیں تاکہ ہم اگر ان کے ذریعے رکھوں گا کہ ان کے ذریعے لوگوں تک یہ پیغام پہنچے گی دیکھو یہ ساری چیزوں سے ہمیں بچنا یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا جی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ نیکسٹ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ و اللہ طاری عرب شریف سے بات کر رہا ہوں میرا نظر میں شرح سے یہ سوال ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہمیں کوئی مدنی پھول جو آنا عناب ہے نا وہ عناج کرنا ہے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکہ السلام و اللہ وبرکاتہ ضرور مدنی پھول حاصل کریں گے نیکسٹ السلام علیکم وعلیکم اللہ نزاکت بات کر رہا ہوں گڈو سے میرا سوال یہ ہے اس کی نماز سے پہلے زکوٰۃ ادا کر دیں یا نماز اس پڑھنے اس کے بعد, بعد؟ ان شاء اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ شورا آپ کی وارکہ میں عرض ہے کہ یہ کہ جو عید کے لیے نئے کپڑے ہوتے ہیں ان کو دھونا کیسا ہے اور دیجیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ جی ایسا چار سوالات ہیں پہلا وہ کھلونوں سے متعلق تھا بچوں نماز بچوں عید کا طریقہ بھی پوچھا ہے بچوں کو عمومی طور پر کھلونے دلانے میں تو کوئی حرج نہیں اگر وہ کھلونے میں میوزک وغیرہ یا اور کوئی ماننے شرعی یعنی شرعی رکاوٹ نہ ہو اور مسئلہ یہی ہے جو انہوں نے ویسے بیان کیا نا کہ اس وقت بچوں کے کھلونے کی میوزک سے پاک مطلب یہی کہ بالکل ہی نہیں ہے مشکل ہے بہت مشکل ہو گیا جائیں گے بہت مشکل ہو گیا بچہ جس پر ہاتھ رکھے تو وہ لے لے اٹھائے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ نہ کچھ مطلب کہ بجنا ہی شروع ہو جائے گا تو میوزکل کھلونے بچوں کو دلانے سے بالکل پرہس کر ایون کہ موبائل بھی جو کھلونے والے آتے ہیں ان میں بھی جیسے کہ بٹن دباؤ تو یہ میوزک وہ بٹن دباؤ تو وہ میوزک تو اس میں مختلف میوزیکل موبائل میں وہ آتے ہیں ایجوکیشن کے نام پر بھی جو جیسے کاؤنٹنگ والے ہوتے ہیں تو اس میں بھی بیک گراؤنڈ پہ میوزک ڈالا ہوا ہوتا ہے اے بی سی ہوتی ہے بیک گراؤنڈ پہ پانی ہماری جڑوں میں گھس گیا ہے کہ وہ بچہ جب جھولے میں جھولتا ہے تو وہ جو جھنجھنا ہوتا ہے اس کو جو جھولے میں لٹکاتے ہیں اس میں بھی بعضوقات میوزک وجہ ہوتا ہے تو ایسی کوئی چیز نہ دلائیں سائیکل وغیرہ بھی دلاتے ہیں تو وہ وارن کی جگہ پہ میوزک وجہ ہوتا ہے تو اس کی جگہ میوزک وغیرہ ہوتا ہے یہ چڑھا تو میوزک وغیرہ ہوتا ہے وہ گما ہوتا میوزک وغیرہ ہوتا ہے تو ایسا کوئی بچے کو کھلونا نہ دلائے جس میں میوزک ہو یا اور کوئی مانوی شرعی یعنی شرعی معاملے میں کوئی رکاوٹ آتی ہو تو ایسا کھلونا نہ دلائے البتہ سادے کھلونے بھی ملتے ہیں ایسا نہیں کہ سادے کھلونے بالکل نہیں ملا کرتے تو وہ کوئی سادہ کھلونا دلا دیں ان اللہ تعالی اچھا رہے گا نماز سے متعلق کچھ مدنی پھول نماز کا ہی بیان ہو جائے کیونکہ بہت اہم ہے اور عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ سال میں دو مرتبہ یہ نماز پڑھنے کا موقع ہوتا ہے تو اب وہ پہنچ تو جاتے ہیں لیکن ایک ہی دفعہ سننے سے یاد بھی نہیں رہتا اور بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں بیچارے بےچارے جنہیں واقعی یاد نہیں ہوتا برابر والے کو دیکھ کے وہ اچھا یہ تشبیل تشبیل عرب شریف چاہیے جی عرب شریف سے دیکھ اس طرح مطلب آج کئی ممالک میں چاند رات ہوگی جی اور کل ان کی عید ہوگی بہت سے ممالک ہے جن کی عید ہوگی تو میں میرے سامنے سے نماز عید کا طریقہ ہے نماز کے ایک کام میں تو پہلے اس طرح نیت کیجئے غور سے سن لیجئے پہلے اس طرح نیت کیجئے میں نیت کرتا ہوں دو رکعت نماز عید الفطر یا اگر آپ بقرعید کی پا رہے تو ای نماز عید الاضحی جیسا اب جو عید ہے دو رکعت نماز عید الفطر سات چھ زائد تکبیر ہوں گے واسط اللہ عزب وجلّہ کے پیچھے اس امام کے پھر کانوں تک اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے یہ یوں وہ یہ یاد رکھیے کان ہاتھ یہ کانوں کی لو ہوتی ہے یہ کانوں کی لو ہے تو کانوں کے لو صحیح مطلب کہ ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یہ یاد رکھیے گا ٹھیک ہے یہ انداز تکمیری کہنے کا اپنے ذہن نشین کر لیجئے کہ آپ کی ہاتھوں کی اتھیریا بھی تمبلا روح ہونی چاہیے یہ صرف عید کے لیے یا نماز کے لیے تکبیر کہتے ہیں نماز کے لیے ٹھیک ہے وہ مختلف انداز سے کہتے تقویر تو ایک یہ طریقہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے اللہ کے حسب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجئے اور فنا پڑیے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اللہ ابر کہتے ہوئے لٹکا دیجیے یہ امام صاحب یہ تکبیر بنا یعنی سنا ہوگئے تو امام صاحب اب آپ کو تین تقبیریں کہیں گے کیونکہ تقویر ہوں گی میں نیت کی نا یہ تین تقویر ہوں گی سنا کے بعد تو پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اللہ کہتے ہوئے لٹکا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر دوسری کو مطلب کہ لٹکا دیجئے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے لوک پر باندھ لیجئے یعنی پہلی تکمیر کے بعد ہاتھ باندھیے اس کے بعد دوسری اور تیسری تکمیری میں لٹکائیے اور چوتھی میں باندھ لیجئے یہ آپ کے یاد دھیان کے لیے ایک نسخہ بیان کر دیا اس کو یوں بھی یاد رکھ سکتے ہیں کہ جہاں قیام میں تقمیر کے بعد کچھ پڑھنا ہے وہاں ہاتھ باندھنے اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں پھر امام تعبض اور تسمیہ پڑھیں گے یعنی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آہستہ پڑ جاتی ہے پھر سورہ فاتحہ ہوگی اور بلند آواز سے کے ساتھ پڑھی جاتی ہے جہری قیدا ہوتی ہے پھر رکو کرے دوسری رکعت میں اب رکو وغیرہ ستیہ وغیرہ فارغ ہو گئے اب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو پہلے سورہ فاتحہ اور سورج وغیرہ پڑی جائے گی پھر تین بار کان تک ہاتھ اٹھانے والی تقبیر آئیں گی اب امام صاحب نے تین بار آپ تکبیر کہنی نہیں اللہ اکبر اب آپ ہاتھ اٹھائیے اور چھوڑ دیجئے چوتھی بار بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ کہتے ہوئے رکو میں جائیے یعنی کہ پہلی بار ہاتھ اٹھائیے چھوڑ دیجیے دوسری بار بھی ہاتھ اٹھائیے چھوڑ دیجیے تیسری بار تک بھی ہوگی تو اللہ اٹھائیے اللہ کہتے ہوئے رکو میں جائیے اور قاعدے کے مطابق نماز مکمل کر لیجیے یعنی اس کو یو سمجھیے کہ امام صاحب تک سور فات پوری کی پھر سورت پڑی اب امام صاحب نے دوبارہ تین تکبیریں تک کہیے اور ہاتھ نہ باندھیے ٹھیک ہے اب چوتھی بار بگیار ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے روکو میں چلے جائیے جیسے امام صاحب نے دوسری رقع میں سورج فاتیا اور سورت پڑھ لی اب امام صاحب نے تین بار تقبیریں کہنی ہے اللہ اکبر اب جیسے آپ پڑھ رہے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر کے دیجیے اللہ اکبر ہاتھ اٹھائی پھر ہاتھ دیجیے اللہ اکبر پھر ہاتھ آت تین زائد تقبیر ہو گئی اب جو اللہ اکبر کہی جا رہی ہے وہ رکوع کی کہی جا رہی ہے اللہ اکبر اب اللہ اکبر کہتے ہو آپ رکو میں چلے جائیے اور یوں اپنی نماز مکمل کیجیے ہر دو تقبیروں کے درمیان تین بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار چپ کھڑا رہنا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کچھ طریقہ کار جی سمجھ میں آ گیا ہوگا اس کو دوہرا بھی لینا چاہیے اور آپس میں ایک آدھ مرتبہ سنا بھی لینا گے ویسے عموماً نماز عید کی نماز میں امام صاحبان نماز عید کا طریقہ بیان کرتے ہیں جلدی آ جائیں گے تھوڑا سا تو کچھ بیان وغیرہ بھی سنو تمہارا مل جائے گا ان اور انشاءاللہ شاء تعالیٰ وہ ہمارے ہاں کیا ہوگا دس بجے عید کی نماز ہے نو بجے انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ نو کے آس پاس انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنو تو ہمارا بیان شروع ہو جائے گا اور ہم نے بھی مشورہ کیا ہم اپنی جو براہ راست ٹرانسمیشن ہے جی. وہ یہی بیان سے شروع بیان کی. سے ہی شروع کریں گے پھر انشاءاللہ چلتی رہے گی انشاءاللہ اس کے بعد بیان کے بعد نماز عید ہوگی نماز عید کے بعد پھر الوداع بھی ہوتی ہے بابا بہت دقت پچھلے سالوں میں تو دعائیں کرواتے رہے ہیں یہ کہ یہاں براہ راست کا سلسلہ بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اس دوران پیچھے الوداع بھی پڑی جاتی رہتی ہے مگر سلسلہ شروع رہے گا ناظرین کی کالز وغیرہ کا لینے کا ہمارا ان شاء اللہ نماز رکھیں گے جزاک اللہ خیرہ نماز عید کا طریقہ آپ نے بیان فرمایا فطرے سے متعلق سوال تھا زبان سے غیر من زکات نکلا تھا ان کے کہ نماز سے پہلے ادا کر سکتے ہیں یا بعد میں ادا کریں تو کیا حکم ہوگا بہتر تو یہ کہ عید نماز سے پہلے ہی ادا کر دیا جائے اگر نہیں کیا تو عید کی نماز کے بعد بھی اس کا ادا کیا جا سکتا ہے زکوٰۃ کا تعلق یہ عید کی نماز سے پہلے یا بعد کا نہیں ہے زکوۃ تو جب سال پورا ہو گیا تو زکوٰۃ آپ پر فرض ہو گئی اب زکات دے دیجیے اب آپ اپنے سال کا حساب لگا دیجیے کہ آپ کا سال اسلامی تاریخ کے حساب سے کس تاریخ کو پورا ہوتا ہے صحیح <تصفح> جزاک اللہ آخری سوال تھا کہ عید کے جو نئے کپڑے ہم نے بنوائے ہیں تو کیا انہیں دھو سکتے ہیں اس سے عموماً لوگ نئے کپڑے دھوتے نہیں ہیں کاٹن وغیرہ جو پہنتے ہیں تو وہ سینے سے پہلے ہی یہ مطلب کہ اس کو واش کر لیا جاتا ہے تاکہ یہ وہ سلنگ ہوتا ہے نا جی جی اس سے بچنے کے لیے تو عموماً کپڑوں کو بھگو لیا جاتا ہے کاٹن وغیرہ نارمل کپڑے کبھی سنا نہیں ہے کہ نئے کپڑے لینے کے بعد آنکھ ایسی الگ چیز نئے کپڑوں میں لگی ہوئی ہے جس, جس, جس, جس کی وجہ سے اس کو دھونا لازمی ہو گیا تو دھو لیا جائے ورنہ سی کو دھونے کے بغیر کوئی صورت ہے سنی نہیں ہے صحیح جزاک اللہ و خیر اچھا یہ عید خوشی کا بھی موقع ہے ایک بہت بنیادی سوال ہمارے ناظرین جو یوں سمجھیں کہ زیادہ ہمارے ساتھ پرانے نہیں رہے نئے ہیں آج کل میں بھی ہو سکتا ہے کسی نے دیکھنا شروع کیا ہو جا ہے دنیا بھر میں نئے سے نئے ناظرین شامل ہوتے رہتے ہیں تو اب عید کا دن تو خوشی کا دن ہے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں تو الوداع کا غم رمضان کے جانے کا غم اور یہ چیزیں نظر آتی ہیں تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا ہوگا کہ یار خوشی کے موقع پر یہ رونا اور اس طرح کا یہ انداز اختیار کرنا جبکہ عید مستحبات میں بھی ہے کہ عید جو ہے وہ خوشی کا اظہار کرنا چاہیے تو اس کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے ہو سکتا ہے ناظرین کے ذہنوں میں یہ سوالات ہوں اور آئندہ دو تین دن میں ظاہر ہے کہ مسلسل ہمارے یہاں الوداع کا سلسلہ بھی ساتھ ہی ساتھ جاری رہتا ہے اصل میں اپنی اپنی کیفیت کی باتیں ہیں واقعی عید خوشی کا دن ہے انعام کا دن ہے نعمت عزمہ ہے عید کا دن اور اس روز خوشی منانا یہ مستحب بھی ہے کار ثواب ہے اور ایسا نہیں کہ خوشی نہیں منائی جاتی لیکن اب انسان کی کیفیت ہوتی ہے اب کوئی ہے جس کو رمضان المبارک سے اتنی محبت ہے اتنی محبت ہے اب مطلب یہ چلا مثال کو اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سلامتی دے کسی کے گھر میں کوئی موت ہو جائے چاند رات رات کو انتقال ہو جائے اب عید کے دن میں وہ کیا کرے گا مثال دے رہا ہوں کو. صحیح فرماؤں خوشی اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک صح اس کو کھم ایک دکھ کی کیفیت بھی تو اس کے ساتھ رہی ایک رمضان اور مبارک سے جو ایک والانہ محبت کرتا ہے اور ایک ٹوٹ کر اس کو چاہتا ہے اب اولاد ہے آپ کی چاند رات کو اگر کہیں ملک سے باہر چلی گئی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی پھر آپ کیا کریں گے عید کے دن آپ کو اداسی اداسی لگے گی کہ گھر خالی خالی ہو گیا ہے صحیح صحیح. اس طرح کوئی بھی اس طرح کا وہ ایک رمزان کے جانے کا ایک واقعہ ایک غم کی ایسی کیفیت پیدا کر دیتا ہے کہ ایک آدمی اپنے قابو میں نہیں ہوتا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر اس طرح کرنے سے کوئی شریک گرفت ہوتی ہے فاروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ انہوں تو دیکھا گیا کہ عید کے دن ان کے گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے جب پوچھا گیا کہ آپ آج کے دن روتے تو فرمان ہے عید تو ان کی ہے کہ جن کو اس بات کا پتہ ہو کہ ان کے یہ روزے اور نمازیں یہ قبول ہو گئے اور میں نہیں جانتا کہ میرے یہ سب کچھ قبول ہوا یا نہیں ہوا تو آپ <تصفح> آپ سے رونا ثابت ہے عید کے دن ماشا خوف ماشا خدا ماشا کی وجہ سے تو اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی یوں اعتراض کرے گا اب کسی کے دماغ میں اعتراض ہی کا بول بلا اٹھتا رہتا ہے تو اس کی الگ بات ہے کہ اب وہ یہ جو کریں اس کی نکالیں اچھی چیز کو اچھا کہنا چاہیے کہ یار واقعی ان کو مائع رمضان سے اتنی محبت ہے مائع رمضان سے ان کو اتنی محفت ہے باقی باپا ملتے ہیں ہر کوئی مطلب ہم دیکھتے ہیں ماں जो हमसे دعوت اسلامی والے ہیں جو ہم سے وابستہ ہیں محبت کرتے ہیں ملتے ہیں گلے ملتے ہیں عید کی مبارکباد دی جاتی ہے امیر سنت ہر سال عید کی مغری چینل پر براہ راست عید کی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور عیدی بھی عیدی بھی دیتے یہ نہیں لیکن زور نہیں ہے نام صحیح ماشاء اللہ جزاک اللہ خیرہ مجید کو ہیں انہیں شامل کیے لیتے ہیں جی میرا نام عتیق احمد اطاری ہے الاسلام اسلام حیدرآباد سے ہلو یہ غارشہ کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ آج جیسا کہ عید بالکل قریب ہے ایک یا دو روز ہیں ان روز کے اندر جو نا لوگ اپنے بچوں کو شاپنگ کراتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے لڑکیوں کے لیے لڑکوں جیسے کپڑے خرید لیتے ہیں اور کچھ لوگ لڑکیوں کے لیے لڑکوں جیسے اور لڑکوں کے لیے لڑکیوں کی طرح کے کپڑے خرید لیتے ہیں تو اس کے لیے تھوڑا سا رہے ہیں رہنمائی فرما دیں تاکہ لوگ جو نا صحیح طور پر جو نا اپنی چیزیں اپنے بچوں کو سلوا سکیں ان شاء اللہ ضرور جواب حاصل کرتے ہیں مزید کول جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ احمد رزاد کر رہا ہوں باو مدینہ کراچی سے حضور اعض یہ کہنا ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پوری غفلتوں کے ساتھ گزار دیا تو اب کیا عید منانے کا اسے حق ہے یا نہیں ہے تجدہ کو خیرہ آمین جیسا پہلا سوال تھا بچوں کو بچیوں والے اور بچیوں کو بچوں والے کپڑے دلوانا اس میں کیا یہ سوال جو انہوں نے کیا ہے تو اب تو وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا ایک بہت بڑی تعداد خریداری کر چکی اب یہ ایسے ہوتے ہیں جو آخری دنوں میں بھی خریداری کرتے ہیں اور خریداری کرنے والے اصل میں لینے والے ایک ہوتا ہے پانچ اس کے ساتھ دیکھنے والے اور تفریح کرنے والے ہوتے تو رش جو ہوتا ہے وہ خریدار کے کم اور توفیلیوں کا زیادہ, زیادہ, زیادہ ہوتا ہے پھر الٹی سیدھے کرنے والے بازاروں میں یہ بھی اپنے جو برد برد برے شوق پورے کر رہے ہوتے ہیں البتہ ان کا سوال جو ہے کپڑے دلانے نہ دلانے کے حوالے سے نابالغ پر تو کوئی حکم نہیں لگا سکتے لیکن ان کے والدین کو چاہیے کہ بچپن سے ہی بچیوں کو بچیوں کے کپڑے پہنائیں اور لڑکوں کو لڑکوں کے کپڑے پہنائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے جا کے ان کی عادت ہو جائے کیونکہ اعلیٰ تو اتمام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جو بچپن کی عادت ہوتی ہے وہ بڑی مشکل سے نکلتی ہے اگر آپ کی بچی کے اندر لڑکوں کے کپڑے پہننے کی عادت ہو گئی اور کل کو اللہ نہ کرے لڑکی ہے لڑکا یہ کیونکہ لڑکوں کو لڑکیوں والے کپڑے پہنانے کا رجحان سنا نہیں ہے میں نے کبھی کوئی اکا دکا اگر چل پا رہا ہو تو پتا نہیں ہے لیکن لڑکیوں کو لڑکوں والے کچھ کپڑے پہنانے کو کی کوشش کی جاتی ہے وہ بنتے بچیوں ہی کے لیے ہیں یعنی بنتے وہ کیسی تراش خراش کچھ ڈیزائنیں بنا دی جاتی ہیں کہ لگے گا کہ یہ لڑکیوں کے کپڑے ہیں اور رنگ وغیرہ آگے کی ایسی ترکیب بنا دی جاتی ہیں لیکن ان کا انداز ہوتا ہے نا وہ لڑکوں والا ہوتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ, یہ غور کر لیا جائے کل, جا کل کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کی بیٹی کو مردانہ وضاح اختیار کرنے کا ذہن بن جائے اور کل بالغا ہو کر مردانہ وضاح اختیار کرے گی اور آپ کا لڑکا اگر زنانہ وضاح اختیار کرے گا تو اب جو حکم شریعت آئے گا کہ مردانہ وضا کرنے والی عورت اور زنانہ وضاح اختیار کرنے والا مرد ان دونوں پر لعنت آئی ہے پھر ایسا نہ لعنت کر اس کے مستحق بن جائیں اور آپ نے جو ابھی سے اپنے بچوں کی عادت بنائی پھر آپ کو سر پر حد تک کروانا پڑے مگر یہ میں کنفرم نہیں کرتا سر آپ ہو کہ نا نابالغ بچے اور بچیوں کو لڑکا لڑکی کو اگر ایک دوسرے کے اس کے کپڑے پہنائے تو ماں باپ پر کیا حکم ہے منع کیا ہے اور سدر شر نے لکھا ہے کہ اس کا ببال ماں باپ پر ہوگا تو اس کو یعنی منع ہی قرار دیا ہے شریعت نے اور پہ جو کہ قلم نہیں ہے تو اسی لیے ان کے ماں نہیں آئے جی ماں باپ پر وبال ہے اسی طرح جو زیورات کا یا کسی بھی لڑکے کو اگر سونے کی چین وغیرہ جی. یا اس طرح کا مطلب ہے ایسا زیور پینا دیتے ہیں جی. جو منع ہے لڑکے کو چھوٹے بچے کو نابالغ کو تو اس کا ببال ماں باپ پر وبال ماں, ماں باپ پر ہے تو یہ ضرور اس سے بچنا چاہیے اور نیکسٹ جو تھا کہ رمضان اگر کسی نے صحیح طور پر نہیں گزارا اور صحیح طرح سے عبادت نہیں کی روزے جیسے رکھنے چاہیے تھے پورے آداب کے ساتھ نہیں رکھے تراوی جیسی پڑھنی چاہیے تھی ویسی نہیں پڑھی دیگر عبادت کا جو معاملہ تھا ویسا نہیں کیا تو اب کیا اس کو عید منانے کا حق حاصل ہے <laughs> دیکھیے مایوس نہیں ہونا چاہیے واقعی رمضان المبارک کو غفلت میں گزارنے کا احساس ہونا یہ بھی ایک ندامت کی علامت ہے اور پھر جو رات آتی ہے اس رات میں جیسے ہم نے پڑھا کہ ایسے لاکھوں کی مقفرت ہوتی ہے جن پر ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے تو اتنا احساس اگر ہمارا بیدار ہوتا ہے تو ہم واقعیتا اللہ کی وضو گر گرائیں دعائیں کریں اور عید کا دین جو ہے وہ بھی مغفرت کا دن ہے کہ لوٹ جاؤ مغفرت والوں کی جیسے کہ مغفرت ہو گئی ہو تو یوں بخشش کے ساتھ لوٹنے کی جو روایتیں بنتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو توبہ کرے اور توبہ کر کر اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو تو قرآن میں ہمیں واضح طور پر ارشاد فرما دیا گیا ہے مدامت ہونی چاہیے افسوس ہونا چاہیے اور عید اسی طرح ندامت اور افسوس کے ساتھ اور اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے کیونکہ عید کے دن ایسا ہوتا ہے کہ میرے سنو دو دن سے توجہ دلا رہے ہیں کہ جیسے کہ عید کی جو جماعت ہے عید کی نماز جو ہے جیسے عیدین یعنی عید الفطر و عید الاضحی جی یہ ان کی جو جماعتیں ہیں یہ نماز واجب ہیں اچھا یہ بھی ہے کہ سب پر نہیں ہے صرف ان پر جن پر جمعہ واجب ہے وہی شراج وہی شرائج, شرائج جی جی نہ اس میں اذان ہے نہ اس میں اکامت اکامت اکامت ہے اب غور طلب بات یہ ہے کہ عید کی نماز یہ واجب ہے بلا اجازت شرعی اگر چھوڑے گا تو وہ ناگار گنا ٹھیک ہے لیکن اگر یہ قبل کیا جائے کہ جس نے عید کی نماز نہیں پڑھی وہ بڑا گناہ گار ہے یا جس نے فجر کی نماز نہیں ادا کی وہ بڑا گناہ گار ہے کوئی کمپیرزن ہی نہیں ہے کوئی کمپیریزن ٹھیک ہے, ہے, ہے نماز مطلب عید کی نماز بعض سوچوں میں جیسے معاف بھی ہے مسافر جی ہے عید کی نماز جی کے معاملے میں اس کو رخصت حاصل ہے لیکن کیا مسافر کو فجر کی نماز یا دیگا نمازوں کا رخصت حاصل ہے ہم فجر سے کمپیئر اس لیے میں کر رہا ہوں کہ ایک بڑی تعداد آپ کے علاقے کی مسجد ہے آپ کے علاقے کی مدینہ مسجد آپ کی مدینہ مسجد کے اندر اعلیٰ کے حوالے ہی عید کی نماز کے لیے آئے ہیں اب ہم اس عید کی نماز میں اشتماعت شامی جاتے ہیں کیونکہ مسجد بھر جاتی ہے بالکل اور ہر طرف لوگ ہی لوگ ہوتے ہیں اور بھاگ بھاگ کر جا نماز لے کر آ کر بچھا کر اس کو جلدی سے اس کو تقویر بھی نہیں چھٹنی چاہیے فورن آ بیٹھ جاتے ہیں اور پورا خطبہ سنتے بھی عید ملتے چلے جاتے ہیں بہت اچھی بات ہے میں کمپیر کی بات کرتا ہوں ہم نے اللہ کی رضا کے لیے عید کی نماز پڑھی تو اللہ کی رضا کے لیے فجر کی نماز میں کیا ہو گیا تھا وہ فجر کی نماز اسی مسجد مدینہ مسجد کی فجر کی نماز عید کے دن بالخصوص کی بات کر رہا ہوں عید کے دن بالخصوص وہی مدینہ مسجد کی فجر کی نماز میں ایک یا ڈیڑھ سب تھی اللہ اور اس کے بعد یعنی مجھے یاد ہے کہ جب ٹکافت میں فارغ ہوا تھا 1991 میں اور میں فجر کی نماز میں جو حال دیکھا تھا فسجد کے اندر عید الفطر کے دن تو بند نیا نیا ماحول میں آیا وہ بھی ایک ابھی تک تصور میرے ذہن میں نقشہ بیٹھا ہوا ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی یہ طے کر لے کہ جو آپ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کی مسجد نیچے آپ کی مسجد کے محلے کے اندر ہے اور جماعت واجبہ موجود ہے جماعت مستحبہ موجود ہے تو آخر آپ جا کر کیوں نہیں مطلب کہ وہاں پر فجر کی نماز ادا کر رہے ہیں بیسیکلی یہی ہے کہ یہ ہمارا کانسیپٹ تو مضبوط ہونا چاہیے ہم آدات کے اندر بہت زیادہ انوالو ہیں جیسے عید کی نماز پڑھنا نا ایک اگرچہ عبادت ہی ہے لیکن بس ایک ذہن جس طرح بنا ہوا ہے تو بنا ہوا ہے اور جیسا کہ آپ نے کمپیرزن بیان کیا واقعی ہے اسی دن ظہور کی نماز میں کیا حال ہوگا پھر پورا سال کیا حال ہوگا تو آپ بہت بڑی تعداد نہیں پڑھتی ہوگی یہ مغرب اور عشاء اور عصر کی نماز میں سوئے رہتے ہوں گے تھک جاتے ہوں گے تو یہ رجحان جو ہے نا نماز قزا کرنے کا یہ خطرہ ہم سب کو نہیں جو ایک نماز جان بدھ کے قزا کرتا ہے جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے اس نے جہنم میں داخل ہونا ہے ہم نماز قزا کرنے کو معمولی نہ جانے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت ناراضگی ہے سخت ناراضگی ہے اس نماز قزا کرنے میں تو جس طرح آپ نے عید کی نماز کو میں تھی فجر کی نماز آپ پڑھیں فجر کی نماز کے بعد وقت ہوتا ہے فجر کے بعد آپ گھر چلے جائیں تیاری دوبارہ نہ دو کر آپ نے جو عید کی نماز کے لیے جو کپڑے الگ سے تیار کیے ہیں عید کی نماز کے کپڑے پہنے اب عید کی نماز کی تیاری میں داڑھی منڈانے کی کیا ضرورت پڑ گئی اللہ تعالی سے اس کو راضی کرنا ہے تو اب اب آ جائے مکمل طور دین اور اسلام میں داخل ہو جائیے اور ایک مسلمان کو جس طرح اسلامی زندگی ہمارا یہ سلسلہ ہے ایک اسلامی زندگی کی طرح عید منانے کی نیت کیجیے عید آپ منا رہے ہیں فری کلچر جو ہمارا عید منانے کا یہ کلچر کہاں سے آیا ہے میں یہ عقل کام نہیں کرتی کہ اس طرح تفریح اور فلمیں ڈرامے کوٹی ادھر, ادھر جانا ادھر جانا یہ گانا وہ موسیقی وہ یہ یہ جو کچھ اور ہو رہا سب کے سامنے اگر ہم ماضی میں دیکھتے ہیں تو عید منانے کے ایسے طریقے کہاں ہے کو سمجھ نہیں پڑ رہی ہم نے کہاں سے خوشی منانے کا مطلب خوشی اللہ تعالیٰ اتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا اکرام ہے ہمیں نصیب ہو رہا ہے مخفرت کے پروانے تقسیم ہو رہے ہیں اور ہم الٹی رب کی فرما بداری کر کے اس کی بارگاہ میں اپنی خالی جھولی پھیلا کر بیٹھنے کے بجائے کہ اب ملتی ہے بھی اب ملتی ہے بھی کب ملتی, ملتی, ملتی ہے بھی یہ سب چھوڑ کر ہم مسجد ان کی ناخو رب میں قریب نافرمانی کی طرف چلے جائیں یہ انداز اچھا نہیں ہے لہذا اس سال پچھلے سالوں جو ہوا اس کی ہم توبہ کرتے ہیں اب تک جتنے گنا ہوئے سب کی توبہ کریں اور اب نیت کرے گا اس سال ہم ایک اسلامی زندگی کی طرح منائیں گے انشاءاللہ اسلام اور دین کے احکام کے مطابق منائیں انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ نے اپنی نیتوں پر استقامت بھی عطا فرمائے بڑھتے ہیں مزید کالس کی جانب کال سے پہلے اگر چاہیں تو باپا ماشاء اللہ بدانے کے مناظر دکھا دیں جا جانے پھر یہ منظر دیکھنا نصیب ہوگا یعنی کل یہ آخری منظر ہے کل شاید یہ منظر نہیں ہوگا کل آج چاندرا چاندرا نہیں بھی ہوئی جی تو شاید کل یہ منظر نہیں ہوگا شاید منظر. کیونکہ موتقی پھر مغرب کے بعد جانے کی تیاریاں کرتے ہیں بجا فرمائے فل اسکرین میں کچھ دیر دکھا دیں آیا, <سؤال> سب دور نظروں سے سب میں اے با کی گلی نیا ت کی گلیاں یا رسول بری دی کا لگائے آس بیٹھ درے دِن دی بیٹھ دا اب دکھا دے رو یا رسول تارا اب دکھا دے رو یا I گائے آس بیٹھا خدارا اب دکھا دے رویا خدا خدارا اب دکھا دے لال تیری جب کی دید ہوگی جب میری عید ہوگی میرے خواب میں تو مانا مدنی مدینے والے خودارا اب دکھا دے رو یا رسول اللہ میرا سینا مدینہ مدینہ ہو مدینہ میرا سین ہو رہے سی نے تیرا دل یہی چل گیا گیا جان نہیں ہوا جی جی امیر السنت دامد برکات ہوں ملا کے آپ نے اسلام بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر عاشقان رسول کے ساتھ بیٹھ کے کھانے کے مناظر ملاحظہ کیے اللہ تبارک و تعالی ہمیں امیر سنت کی برکتیں عطا فرمائے اور جس طرح سے یہ چاہتے ہیں ہمیں ویسے ہی دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے مزید کولز کی جانب بڑھتے ہیں جان نہیں ہوا پتا جی پتا چلا ہے کہ چاند نہیں ہوا کل انشاءاللہ شاء اللہ تیسواں روزہ ہوگا ان اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اب یوں سمجھیے کہ ایک دن مزید ہوا لگ گیا ہے ایک سعادت کی بات ہے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی بات ہے تو اب ایک دن اور ہے ہمارے پاس ہوگا اور کل جوہر کے بعد بھی انشاءاللہ شاء تعالی مدنی مذاکرہ ہوگا اور اسی طرح کل افسر اور مغرب کے درمیان البتہ ماہ رمضان کا اب یہ فائنل اجتماع ہوگا اب اس کے بعد تو کوئی امید ہی نہیں ہے آج تو امید ہوتی تھی تو ہو سکتا تیس کا روزہ ہو جائے اب تو امید بھی نہیں ہے جی جیسا تمام اسلام کا ضرور شرکت کیجئے گا ان شاء اللہ کال سنا دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں محمد اکبر قادری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں میرا نگرانی شورا کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ میں اپنی چاند رات اور عید الفطر کا پورا دن اللہ کے نام کرنا چاہتا ہوں اللہ کی رضا میں گزارنا چاہتا ہوں اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہتا ہوں سوال میرا یہ ہے کہ بھائی کہ میں چاند رات کس طرح گزاروں عید الفطر کس طرح گزاروں مجھے برائے مہربانی برائے مدینہ جدول بیان کر دیجئے بس یہ کہ حاجی عمران بھائی اطاری اپنے چاند رات اپنا عید الفطر کا دن کس طرح گزاریں گے انشاءاللہ شاء میں کوشش کروں گا کہ میں بھی بالکل اسی پہرائے پہ چلتا ہُوا اسی طرح اپنا عید الفطر کا دن گزاروں دوسری بات میرا یہ ہے کہ عمران بھائی آپ کے ساتھ جو یہ پروگرام ہو جو بیٹے ہیں ان کا پلیز مجھے نام معلوم کرنا ہے نام بتا دیجیے ان کی سنجیدگی مجھے بہت پسند ہے پلیز یہ مدنی پور عنایت ان بھائی سے پوچھ لیے کہ یہ ان جیسی میں اندر کیسے کروں؟ جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ نیکسٹ ان کی سنجیدگی کا تو خیر راز یہی بتائیں گے نام ان کا اسد مدنی ہے اور ماشاءاللہ یہ بھی ہمارے سے متعلق ہیں اسلامی بھائی رہی بات عید کی رات گزارنے کی اور جس انداز سے آپ گزارنے کا جذبہ بیان کر رہے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ چاند رات کو عاشقہ رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کے سفر کر لیں اور ان کے ساتھ اگر آپ کو ایک ہی دن گزارنا ہے اللہ کرے کہ تین دن کا مدنی قافلہ ہو اگر ایک ہی دن گزارا ہے تبھی انہی کے ساتھ گزاریں تو یہ عید کا دن آپ کو گزارنا ہے ان شاء اللہ امید ہے کہ اللہ کی رضا میں اور امبیل سنت کی خواہش کے مطابق ہی اللہ نے چاہا تو گزرے گا رہی بات میرے عید گزارنے کی تو حٹل امکان حٹل امکان ہی عرض کروں گا کوشش یہی کی جاتی ہے کہ زیادہ زیادہ وقت ایسا گزرے جو امیر سنت کے ساتھ ہو تو یہ نشریات کا سلسلہ بھی یہاں جاری رہتا تو میرا یہاں چینل پر بھی آنے جانے کا سلسلہ رہتا ہے کل بھی عید کی نماز کے بعد انشاءاللہ نیت ہے عید کی نماز کے بعد اسی طرح اسٹوڈیو میں حاضر ہو کر انہیں مدنی چینل کے ناظرین کے ساتھ کچھ عید کے حوالے سے باتیں کر لیں گے انشاء انشاءاللہ شاء اللہ تباہ تین دن سے کم بھی وقت گزارنے کی صورت نہیں ہے ایک آدمی کے باب وقت اور وہ چاند رات کو اور کے کو مدنی قافلوں کے ساتھ سفر کر لیں باب المدینہ ہی میں یا جس شہر میں وہی سفر کر لیں اور پورا دن گزارنے کے بعد اگر چاہیں تو گھر چلے جائیں دن لگ جائے تو دو دن مزید گزار لیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت اچھا یہ موقع ایسی تربیت گاہیں ہیں ہماری وہاں پر بھی مبلغین موجود ہوتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ایک گھنٹہ ہے دو گھنٹہ ہے اس کا ایک بیسک भी یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کم وقت دینا چاہتا ہے اور علم دن حاصل کرنا چاہتا ہے اچھی صحبت میں گزارنا چاہتا ہے تو مدنی مراکز میں تربیت گاہیں قائم الحمد الحمدللہ وہاں پر آپ تشریف لے آئیے آپ کو کچھ نہ کچھ انشاءاللہ جتنا بھی وقت آپ دیں گے سیکھنے کا موقع ضرور ملے گا نیکسٹ کال کی السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی بارکا میں میرا سوال یہ ہے کہ جو شروع میں نے حجیسا بتائی ہے وہ رات رات رات ہے ہے یا چاند چاند ہمیں اگلے دن عید ہوتی ہے جی اس رات کا بیان ہے اسلامی تاریخ کا یہ ایک ہے ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے کہ رات پہلے آتی ہے دن بعد نہیں یعنی تاریخ کی جو ابتدا ہوتی ہے تو وہ مغرب کے بعد سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو وہ رات کا حصہ ہوتا ہے جزاک اللہ نیکسٹ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرات کی خدمت حالت ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا جائز ہے یا ناجائز وعلیم وعلیم السلام علیکم اللہ وبرکاتہ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے منا فرمایا جزاک اللہ نیکسٹ اسلام علیکم علیکم علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ, اللہ و برکاتہ میرا نام عابر حسین اطاری ہے میں نے عید کے بارے میں یہ پوچھنا تھا کہ ہم جو فطرانہ دیتے ہیں وہ امام ماضی کو دیا جائے یا کسی غریب کو دیا جائے السّلام علیکم وعلیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اگر امام و محسوین دونوں مستحق ہیں تو ان کو بھی دے سکتے ہیں دو بھی مستحق ہیں ان کو دیں اللہ فطرہ ہے اللہ خیرہ واقعی جو مستحق ہے اسی کو دیا جائے گا اور ساتھ ہی میں یہاں پر یہ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ ضرور ترغیب دوں گا کہ الحمد رب العالمین آپ کی یہ مدنی تحریک دعوت اسلامی اکاسی سے زیادہ شعبہ جات اس کے دنیا کے سینکڑوں ممالک کے اندر اس کا مدنی پیغام ہے بیسویں ممالک کے اندر الحمدللہ مدنی مراکز قائم ہے دنیا بھر کے اندر مدنِ قافلے سفر کرتے ہیں ہمارے سینکڑوں جامعات المدینہ جس میں علم دین حاصل کر کے اسلامی علماء بنتے ہیں اسلامی بہنوں کے الگ اسلامی بھائیوں کے الگ پھر ہزارہ ہزار مدنی منع اور مدنی منیاں قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیم حاصل کرتے ہیں حفظ کرتے ہیں ناظرہ پڑھتے ہیں اس کے علاوہ مدنی چینل ایک اہم ترین شعبہ ہے مساجد کی تعمیرات ہیں اسی طرح دارالفتہ اہل سنت ہے مکتبۃ المدینہ ہے دار المدینہ ہے الحمدللہ اور بہت سارے دعوت اسلامی کے مدنی کام ہے گنگے بہروں کے اندر خصوصی اسلامی بھائیوں کے اندر مدنی کام ہے اسلامی بہنوں کے اندر مدنی کام ہے ہفتہ وار اجتماعات ہیں سالانہ اجتماع ہوتے ہیں صبائی استعما ہوتے ہیں اور الحمدللہ بیان کرنے جائیں تو بی سی شعبہ جات ہیں جس میں امت مسلمہ کی رہنمائی کا سامان ہے آپ سے میں ضرور عرض کروں گا کہ آپ اپنے دیگر جو آپ کے آئزہ ہیں اقریبا ہیں ان کی بھی ضرور مدد کی کیجیے جو اس کے مصرف میں آتے ہیں جو بھی اس کا حقدار ہے اسے بھی ضرور دیجیے لیکن اپنی دعوت اسلامی کو ہرگز نہ بھولیے آپ نفلی صدقات دیں واجب صدقات دیں اور بھی جو صدقات کی صورتیں ہیں وہ ضرور دعوت اسلامی کو پیش کریں الحمدللہ للہ آپ چاہیں تو فیزیکلی آپ دے سکتے ہیں آپ کے علاقوں کے اندر ذمہ داران موجود ہوتے ہیں ان سے اگر آپ کا رابطہ ممکن ہے اور اگر کسی ایسے علاقے کے اندر ہیں کہ آپ جو ہے وہ فیزیکلی کہیں رسائی نہیں رکھتے تو دعوت اسلامی کے جو اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ چلائے جاتے ہیں اب سلسلے کے اختتام پر بھی ان میں ارض کرتا ہوں کہ اس کو کنٹینیو کر دیجیے گا دور دیجئے یہ کروڑ ہاں کروڑ روپے کے جو اخراجات عربو ہیں عربو یہ الحمدللہ جی اربوں روپے کے اخراجات اربوں روپئے کے اور اس کا مدنی چینل بالخصوص اس کو غور سے دیکھ لیجئے مدنی چینل اس علم دین کے فروغ یعنی عقائد اعمال کی اصلاح کا موثر اور بہترین ذریعہ اس وقت الیکٹرانک میڈیا ہے اور دعوت اسلامی اپنے اس مدنی چینل کے ذریعے نا جانے کتنے غیر مسلموں کو مسلمان بنا چکی کتنے عقائد اور اعمال کی اصلاح کر چکی کتنے رشتے داروں کو روٹے ٹوٹے تھے ان کو آپس میں ملا چکی اور ساری دنیا میں جو اس چینل کے ذریعے دین کی خدمت ہو رہی ہے ایک انسان تصور کرتا ہے کہ دین کی ایسی خدمت ہونی چاہیے وہ دین کی خدمت اس وقت آپ کا مدنی چینل کر رہا ہے یقیناً آپ کی عطیات جب اس طرح کے کاموں میں خرچ ہوں گے تو ایک تو راہ خدا میں خرچ کرنے کا ثواب اوپر سے فروغ علم دین کے لیے جو آپ کی معامنت ہوگی یہ دوسرا ثواب بھی آپ کو ملے گا تو اس میں ہرگز ہرگز آپ اپنے ذہن میں کمزوری نہ آنے دیں اور مدنی چینل کو دعوت اسلامی کے تمام ترشوبہ جات کو بالکل آپ اپنے مدنی احتیاط ضرور دیں اور اس میں یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ آپ دعوت اسلامی کو اس بات کا اختیار کے دیں گے کہ آپ دعوت اسلامی آپ کی احتیاط کو کسی بھی نیک و جائز کام میں خرچ کر سکتی ہے بہت سارے دعوت اسلامی کے مدنی کام اس طرح کی دارالمدینہ دیکھیں یہ اسکولنگ سسٹم جو تعلیم کے نام پر جو ہماری قوم کو آ راہ سے ہٹانے کی کوشش جاری ہے الحمدللہ دعوت اسلام نے دارالمدینہ اسلامک اسکولنگ سسٹم لے کر آئی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح مدنی چینل چھایا ہے اس طرح اللہ نے چاہتا یہ اسکولنگ سسٹم بھی ہمارا جائے گا جو اسلام اسکولنگ سسٹم ہے اس کے لیے بھی ضرور یہ سارے اس کام میں شامل ہے دارالمدینہ بھی شامل ہے آپ کا یہ مدنی چینل شامل ہے جامعت المدینہ شامل ہے مدسۃ المدینہ شامل ہے سارے دارود اسلامی کے مدنی کام آپ کے اب آنکھوں کے سامنے کو اس میں ڈھکی چکی بس بات, بات بھی, بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ عمل کا جذبہ جذبات فرمائے امیر سنت کے یہاں پر کلام